أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المستر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ا الهو مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ا الهو مع الله تعال الله عما يشركون ام من ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ الْأَحَدُ ۖ بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ في الْآخِرَةُ ۖ فِي شَكٍّ مِّنْهَا مقصد صورت النمل کا بیان دو مقاصد کا دو اشراک کی نفی ہے شرک شرکلم کی نفی اور شرک ف تصرف کی نفی کہ نہ تو کوئی عالم الغیب ہے سوائے اللہ کے اور نہ کسی کے اختیارات ہیں اور نہ ہی کوئی متصرف ہے بلکہ کامل متصرف مختار اللہ کی ذات ہے اور عالم بک وہی ہے سورت میں ان دونوں مقاصد پر دو دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں شرک فی العلم کی نفی پر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور سیدنا ناموسا علیہ السلام کا واقعہ اور تصرف پر کہ ہر چیز پر قادر اللہ ہے متصرف وہ ہے سلامتی وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو اور اس پر دو واقعات ایک واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لط علیہ السلام کا پہلے دو واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں قل عالم و من فی السماوات والارد الغیب الا اللہ کے کائنات میں اوپر نیچے غیب کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور دیگر دو واقعات کا خلاص آیت نمبر انسٹھ میں قل الحمدللہ وسلام علی عباده الذین استفا اللہ خیر اما یشرکون سورت کی پہلی چھے آیات بطور تمہید تھی پر دو واقعات شرک فی العلم کی نفی پہ اور دو واقعات شرک فی التصرف کی نفی پہ یہ آیت نمبر انسٹھ کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آیت یہ ان معباد آیات کے لیے بطور تمہید کے ہے اور قرآن نے یہاں پہ گویا کے مقرر کو تقریر کا وہ انداز اور تقریر کا طریقہ بتایا ہے ایک مقرر جب تقریر کرتا ہے تو سب سے پہلے الحمد پھر اور اس کے بعد سلامتی اللہ کے بندوں پر وہ سلام العلیٰ پھر اما بعد کے بعد وہ اپنی خطاب اور اپنی تقریر کا عنوان باندھتا ہے اللہ خیر یہ اللہ اس اس کے بعد پر دلائل یہ شروع کرتا ہے تو قرآن تمہیں تقریر کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اب یہاں سے امن خلق یہاں سے ان پانچ آیات میں یہ اللہ کی قدرت پہ دلائل ہیں اور اس کے تصرف پر دلائل ہیں اور فرایت نمبر 65 میں یہ ان دو واقعات کا خلاصہ بھی ہے اور اللہ کے مضمون کے لیے جس طرح اللہ کی قدرت کی صفت وہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ قادر ہے اور متصرف ہے تو دوسری صفت اللہ عالم بےکل شے بھی ہے یہ دو صفات یہ اللہ کے لیے ضروری ہیں کہ وہ قادر ہو وہ متصرف ہو اور وہ عالم بےکل شے ہو تو یہاں پر الوحیت پر یہ دلائل یہ دیے جاتے ہیں یہ امن خلق سماوت اول ہمارے استاد محترم وہ ان آیات کو تمثیلی انداز میں بڑھاتے ہیں تمثیلی انداز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ایک واقعے کی شکل میں بیان کرتے ہیں تاکہ ذہن میں یہ دلائل یہ بیٹھ جائیں چونکہ ہم عام طور پہ اپنے شاگردوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو قرآن پڑھائیں انہیں مسئلہ الہ سے آگاہ کریں انہیں توحید کا مسئلہ سمجھائیں تو چونکہ گھروں میں جو انسان کے ہم عمر لوگ ہوتے ہیں اور اس سے جو کم عمر لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو بات بڑی آسانی سے وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن جو بڑے ہوتے ہیں تو بڑے وہ اتنی آسانی سے وہ بات سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل و دماغ ان پر وہی پرانے خیالات بڑوں کے بزرگوں کے وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں اور جب گھر میں دادا دادی یہ ہوتے ہیں تو دادا دادی وہ اتنی آسانی سے وہ مانتے نہیں ہیں تو جب تم گھر میں مسئلہ الہ بیان کرو گے توحید بیان کرو گے تو جب دادا جی کے ساتھ دادا کے سامنے تم ان آیات کو پڑھو گے تو دادا تمہارے ساتھ یہ نہ کہنا کہ وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گی بلکہ وہ تو پرانے خیالات کا حامی ہوگا وہ تو پرانے خیالات جو ہے وہ رکھتا ہوگا اسے کسی نے قرآن پڑھایا نہیں ہے تو تم جب اسے یہ دلائل پڑھاؤ گے اور یہ دلائل سمجھاؤ گے تو تم اس سے کہو گے کہ دادا جی یہ امن ام خلقت السماوات والارضہ یہ جی آیا وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وانزل لكم من السماء ماء اور برساتا ہے وہ تمہارے لیے من السماء آسمان سے یعنی اوپر بادلوں سے کیونکہ ہر وہ چیز کے جو تمہارے اوپر ہے اسے سما کہتے ہیں بادلوں پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے اس چھت پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے سورہ حج میں اپ لوگوں نے پڑھا تھا وانزلالکم من السماء ما ان اور وہ برساتا ہے تمہارے لیے اوپر سے یعنی بادلوں سے ما ان بارش فام بتنا بی حدايق ابزاط ابہجا تو ہم اگاتے ہیں بھی اس پانی کے ذریعے حدايق باغات حدايق زمین جمع ہے ہدیقت کی حدیقہ کو کہتے ہیں تو ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے اس بارش کے ذریعے حدائق باغات ذات ذات ہدائی ترو تازگی والے یعنی وہ باغات کہ جو ترو تازگی باجا ترو تازہ تو ذات ذاتا یعنی ترو تازگی والے ترو تازہ آسان مانا وہ باغات وہ ترو تازہ یعنی بابا جو ہے وہ اگاتے ہیں اولیا اگاتے ہیں تو اس سے نفی ماکان نہیں ہے طاقت تمہارے لیے انتم بتو شج رہا کہ تم اگاؤ ش اس کا درخت اس کے درخت جو ہے وہ تمہارے اختیار میں اگانا وہ نہیں ہے تم اس کا ایک پودا جو ہے وہ نہیں اگا سکتے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ صرف اللہ ہی اگاتا ہے اور اللہ ہی اسے وہ پیدا کرتا ہے تو جب یہ دلائل یہ تم پیش کرو تو آیا وہ ذات جو یہ کام کرتا ہے تو آیا وہ ذات جو یہ کام کرتا ہے تو الا یہ تو مانتے ہو کہ یہ اللہ کرتا ہے اور دوسرا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا تو تو آیا ہے کوئی حاجت روا ماللہ اللہ کے ساتھ استفا میں انکار ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا حاجت روا ہے تو مطلب یہ کہ نہیں ہے حاجت روا صرف ایک ہی اللہ ہے اور حاجت روا اور مشکل کشا وہ صرف اللہ ہی ہے تو جب تم دادا جی سے یہ پوچھو گے کہ آیا اللہ کے ساتھ جب تم یہ مانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق وہی ہے بارش وہی برساتا ہے اور باغیچے اور باغات تر و تازہ وہ پیدا کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا یہ لوگ کیوں مانتے ہیں تو دادا جی وہ کہیں گے کہ بیٹا پوتے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں اور اللہ نے انہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور لوگ جو ان کی زیارات کو جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا ویسے تو لوگ یہ کوئی جاتے نہیں ہوں گے ضرور ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل جو ہے وہ تو ہوگی تو تمہارا جواب یہ ہے بلہم قوم یادلون بلکہ ہیں یہ ایک ایسی قوم یادلون کے جو یادلون کے دو معنی ہیں یادلون کہ یہ اعراض کرتے ہیں توحید سے عادل بمانے اعراض کرنے کے انہیں عادل عنہو یادلون عنہو بلکہ ہیں یہ ایک ایسی قوم یاد کہ جو اعراز کرتے ہیں توحید سے ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت سے اعراض کیا ہے اور یا الون عادل بمانے برابری کے بلکہ ہیں یہ قوم یا ال کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ان باباؤں کو شریک ٹھہرایا ہے بابا جی تو یہ پہلے دن کا یہ تمہارا درس ہے پھر اگلے دن جب دادا جی کو تم پڑھاؤ گے تو یہ تمہارے اگلے دن کا درس ہے یہ امن جعال الارض قرارن جے آیا وہ ذات جالل الارض قرارا کہ جس نے بنائی ہے زمین کو قرارا ٹہرنے کی جگہ قرارا سکون کی جگہ قرارگاہ گاہ کی جگہ یعنی نا لرزنے والی تو حالانکہ سائنس وہ تو زمین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زمین ایک تو یہ سورج کے گرد بھی اس سولر سسٹم میں ایک چکر جو ہے وہ تو یہ بھی لگاتی ہے اور دوسری زمین کی اپنے ایکسس پر بھی یہ زمین یہ چکر لگاتی ہے وہ جو سورج کے گرد چکر ہے وہ تو سال کا چکر ہے تین سو دن کا اور وہ جو اپنے ایکسس پر چکر ہے تو وہ ایک دن جس سے دن رات جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے کہ زمین یہ ٹہرنے کی جگہ ہے اصل میں قرآن ہر وہ بات کرتا ہے کہ جو انسان کے مشاہدے کے مطابق ہو اور ہر زمانے کے مطابق ہو یہ تو آج سائنس نے یہ باتیں جو ہے یہ ثابت کی ہیں قرآن نے اس دور میں ایک ایسی بات کی ہے اس دور کے مخاطب کو بھی کہ اسے بھی تشویش میں نہیں ڈالا اسے بھی تشویش میں مبتلا نہیں کیا اور یہ یقینی بات ہے آج بھی ہم جب زمین پر یہ زندگی گزار رہے ہیں تو زمین ہمیں بالکل صحیح اور ساکن یہ محسوس ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ زمین یہ رہنے کے قابل نہ ہوتی تو قرآن انسان کے مشاہدے کے مطابق بات کرتا ہے اس لیے ابن کثیر وہ کہتے ہیں قراراً اے ساکنتاً ثابتتاً یہ زمین جو ہے یہ ساکنہ ہے یعنی اس میں سکون ہے اور یہ بالکل اپنی جگہ پہ وہ کھڑی نظر آتی ہے لا تمیدو ولا تتحرق بے آہلہا یہ اس کے اپنے رہنے والوں پر یہ حرکت نہیں کرتی اور زلزلہ نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو زمین پر یہ زندگی گزارنا یہ مشکل ہوتا چند لمحوں کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ زمین جو ہے یہ غیر متزلزل ہے اور یہ لرزتی نہیں ہے اور حرکت نہیں کرتی تو انسان کے عام مشاہدے کے مطابق یہ قرار ہے تو اسی لیے قرآن ہر وہ بات کرتا ہے کہ یہ انسان کے مشاہدے کے مطابق ہو یہ جی امن جعل الارض قرارا یہ جی آیا وہ ذات کی جس نے بنائی ہے زمین کو قرارا, قراراً قرارگاہ تہرنے کی جگہ کہ جو نہ ارزنے والی ہو وَجَعَلَ خِلَالَهَا انہارا اور بنائی ہے خلالہا اس کے درمیان انہارا نہرے نہرے جو ہیں وہ اس کے درمیان چلائی ہیں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا اور بنائے ہیں وہ بھاری پہاڑ کی جمع ہے اور راسیہ کہتے ہیں مضبوطی کے ساتھ وہ جمے ہوئے پہاڑ کہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ آسان نہ ہو اور یہ پہاڑ یہ زمین کے لیے بمنزل میخ کے ہیں کیلوں کے ہیں یہ زمین کے لیے بمنزلے میخے ہیں اور اسی طرح زمین کے لیے یہ بمنزلے کیلے ہیں 15 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا بکم یہ پہاڑ اس پر یہ بھاری پہاڑ اس لیے رکھے ہیں تاکہ یہ زمین تم پر ہلے نہیں گویا کہ یہ زمین کی اس بیلنس کو برابر کرنے کے لیے قرآن نے اللہ نے یہ پہاڑ زمین پر رکھے ہیں وجالیہ اور بنائے ہیں اس زمین کے لیے اور اواسیہ بھاری پحال وجال بین البحرین حاجزہ اور بنائی ہیں دو سمندروں کے درمیان حاجزن آل رکاوٹ جس طرح سورہ فرقان میں بھی اپ لوگوں نے پڑھا ایت نمبر 53 میں وہو النادی مارجل بحرینی ھذا عذب فرات وہ ایک جو ہے وہ تو میٹھا خالص ہے اور یہ دوسرا وہ کردہ نمکین ہے وجالما برزن و حجر محجور اسی طرح رحمان آیت نمبر 19 -20 میں بھی آ جائے گا مرجل بحرین بے نما بر ذل دو دریاؤں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ جو ہے وہ حائل کیا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکس جو ہے وہ نہیں ہوتے یہ بھی اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں تو دادا جی یہ کون کرتا ہے تو جب یہ دلائل تم پیش کرو کہ جس سے کوئی بھی شخص کوئی بھی شعور وہ انکار نہیں کر سکتا تو یہ دلائل پیش کر کے اب انوہیت کا مطالبہ کہ اَلَهُمَّا عَلَّهُ تو آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ جب تم ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہو تو دادا جی پر پکار کے لائق بھی صرف اللہ ہے عبادت کے علاق بھی صرف اللہ ہے اور اللہ کے بغیر انسان کسی اور کو کیوں پوجھے انسان کسی اور کے سامنے کیوں جکے اسے آواز کیوں دے تو دادا جی جو ہے وہ جواب میں کہے گا کہ بیٹا یہ اتنی اکثریت لوگ جو ہیں یہ جب سیارت جاتے ہیں تو یہ کوئی بے وقوف تو نہیں ہیں اور اتنی اکثریت وہاں پہ آسانوں پہ اپنا ماتا جو ہے اکثریت یہ اگر شرک کرتی ہے تو اس سے وہ شرک و جائز نہیں ہو جاتا اکثریت اگر خبروں کو پوچھتی ہے ہندوستان میں ڈیر عرب کی آبادی ہے جس میں مسلمانوں کی آبادی یہی کوئی تیس پینتیس کروڑ ہوگی باقی سارے جو ہیں تو وہ کوئی وہاں پہ سارے بتوں کو پوچھتے ہیں تو کیا یہ ایک عرب کی آبادی جو بتوں کو پوچھتی ہے تو بتوں کو پوچھنا جو ہے وہ جائز ہوگا اکثریت یہ دلیل نہیں ہے تو دادا جی بل اکثر بلکہ اکثر ان میں سے لا یالمون وہ نہیں جانتے توحید کی حقیقت کو مفسرین کہتے ہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حق اللَّهِ عَلَيْهِمْ اکثریت جو ہے وہ اللہ کا حق وہ کہ جو اللہ کا حق ہے ان پر اسے نہیں جانتے جیسے اللہ کے پیغمبر نے معاذ بن جبل سے کہا تھا کہ معاذ بن جبل ان کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہا اَتَدْرِيَا مُعَازِ ما حق الله على العباد ما کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے تو معاذ نے کہا اللہ ورسوله اعلم تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ ائ عبادوه ولا یشرکو به شیئا کہ بندے جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک اور حصدار نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر کہا کہ تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے تو اس نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں تو بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ بہم جب بندے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ پر ان کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں آزا بنا دے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تو یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اللہ کا حق جو ان پر ہے وہ نہیں جانتے ما يجب لله کہ اللہ کے لیے کون سا حق جو ہے وہ ان پر واجب ہے۔ وہ يعلمون ضرر شرک کے ضرور کو نہیں جانتے کہ شرک کتنی نقصان چیز ہے کتنا نقصان دہ عقیدہ ہے۔ ولا نفع التوحید وہ توحید کے فائدے کو نہیں جانتے اکثریت لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک اس لیے ٹھہرایا ہے اپنے باپ دادا کی تقلید میں اپنے بڑوں کی تقلید میں تو بل اکثر بلک اکثریت ان کی وہ نہیں جانتے حقیقت توحید کو یہ تمہارے دوسرے دن کا درس ہے تیسرے دن کا درس پھر دادا جی کو تم پڑھاؤ گے اور یہ تمہارے تیسرے دن کا درس ہے جی ام یجیب جی آیا وہ ذات کہ جو قبول کرتا ہے المسترہ کہ جو قبول کرتا ہے دعا اور جو قبول کرتا ہے فریاد المسترہ بےقرار کی المسترہ پریشان حال کی مسترہ پریشان حال کی یہ آیا وہ ذات کہ جو قبول کرتا ہے فریاد پریشان حال انسان کی کب اداد ہو جب وہ اسے پکارتا ہے اپنی پریشانی میں اپنی تکلیف میں وہ یکشف سو آ اور دور کرتا ہے تکلیف کو اس سے وہ تکلیف دور کرتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خَلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بنایا ہے اس نے تمہیں خلفاء العرضی جانشین ایک دوسرے کا العرضی زمین میں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے باپ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی اولاد پھر اس کے بعد اس کی اولاد اور ایک دوسرے کے بعد یہ جانشین وہ آتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو کون ہے وہ ذات کہ جو پریشان حال کی فریاد کو جب وہ اسے اپنی پریشانی میں پکارتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے اور اسی نے دنیا میں یہ سلسلہ یہ چلایا ہے تو اے اللهم الله اے ہے کوئی حاجت روا مع الله ہی اللہ کے ساتھ کہ جو یہ کام کرتا ہو تو جب تم یہ پوچھو گے تو بابا جی جو ہے وہ کہیں گے کہ بیٹا کہ اللہ کو تو یہ لوگ بھی پکارتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے اللہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں لیکن دوسری جانب یہ بھی تو اللہ کے چہیتے ہیں اور انہیں بھی تو اللہ نے کچھ نہ کچھ اختیار جو ہے وہ تو دیا ہے نا تو تم تمہارا جواب یہ ہے قلیلًا ما تذکرون بہت کم جو ہے وہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ تو نہ ہوا کہ صرف جیسے مشرقین جب ان پر تکلیف آتی تھی تو وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے جس طرح سورہ عنقبوت میں آ جائے گا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفِلْفِلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ کشتی میں وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے لیکن جب وہ خوشکی پر آ جاتے تھے اور امن میں ہو جاتے تھے تو پھر اللہ کو بھول جاتے تھے تو تمہارا جواب یہ ہے کہ نا یہ تو نہ ہوا نہ قلیلًا ما تذکرون کے راحت میں تم اللہ کو بھول جاؤ گے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک تہراؤ گے اور جب تکلیف میں ہو تو صرف اللہ کو یاد کرو گے یہ تو منافقت ہوئی اور یہ تو بس صرف اپنی پسند نا پسند ہوئی یہ تو صرف بہت کم نصیحت جو ہے وہ تم حاصل کرتے ہو قلیل تبک کرو کلیل دلالت کرتا ہے قلت پہ اور اس میں یہ تنوین یہ کے لیے ماں جو ہے یہ مزید تاکید کے لیے اور تذکرون یہ جمع ہے یعنی بہت کم جو ہے وہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو بہت کم یہ تم نصیحت یہ تو صرف حزب ضرورت ایمان ہے قرآن کو ایسا ایمان جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے یہ تو حزب ضرورت چیز ہے اور ایمان جو ہے وہ حزب ضرورت چیز نہیں ہے بلکہ ایمان یہ تو ہر حالت میں یہ ہونا چاہیے مصنوع احمد میں ایک روایت آتی ہے ابو تمیما الہجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اللہ کے رسول سے اس نے پوچھا کہ الہ ما تدعو اے کے پیغمبر الہ ما تدعو آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ کی دعوت جو ہے وہ کس چیز کی جانب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو الاللہ وحدہ میں صرف اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ ذات امسا قدر اگر تمہیں تکلیف پہنچے فدعوتہو اور تم اسے پکارو کا کشفہ کا تو وہ تم سے دور کرتا ہے واللہی اور میں اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم کسی بیابان زمین میں تم کھو جاؤ اور تم اسے وہاں پہ پکارو تو وہ تمہیں تمہاری وہ کھوئی ہوئی چیز وہ تمہیں راستہ بتاتا ہے تمہاری ہوئی چیز وہ تمہیں لوٹاتا ہے وہ ذات کے میں اس ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر تمہیں قہت پہنچے قحط سالی تم پر آئے فداؤ ہوں اور تم اسے پکارو تو وہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے ام یجیب جی بول مستر ازاد آلی لما تدک یہ تمہارے تیسرے دن کا درس ہوا اب چوتے دن کا درس کہ دادا جی اَمَّا يَهْدِكُمْ فی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ آیا وہ ذات يَهْدِكُمْ کہ جو راہ دکھاتا ہے تمہیں فی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ظلمات تاریکیوں میں خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں جس طرح قرآن جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے۔ کہ سورہ انعام ایت نمبر 97 میں اپ لوگوں نے پڑھا تھا جاعللکومن نجومہ یہ ستارے جو ہیں تمہارے لیے پیدا کیے ہیں لتاہدو بها في ظلمات البر والبحر تاکہ تم خوشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں اس سے راہ جو ہے وہ پاؤ یہ سورہ نحل آیت نمبر 16 میں اپ لوگوں نے پڑھا تھا واعلامات وبالنجم هم يهتدون تاروں کے ذریعے یہ لوگ یہ راہ پاتے ہیں آج بھی سمندروں میں اسی کے ذریعے اگرچہ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ انہوں نے ایسی ڈیوائسز جو ہے وہ بنا لی ہیں لیکن پھر بھی راستہ جو ہے وہ اسی سے وہ معلوم کرتے ہیں تو آیا کون ہے وہ ذات جو راہ دکھاتا ہے تمہیں فی خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں وہ میورسل ریاح اور کون ہے وہ ذات کے جو بیچتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری دینے والی بے ند و رحمت اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے تو آیا ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے اللہ کے ساتھ کوئی حاجت روا ہے یعنی نہیں ہے تو دادا جی جو ہے وہ کہیں گے کہ بیٹا یہ لوگ جو جاتے ہیں تو ضرور ان کے پاس بھی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فضول جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی ضرور کوئی دلیل تو ہوگی اور ان پر یہ جو بڑے بڑے جنڈے جو ہے یہ کھڑے ہیں اور برتر ہیں اللہ اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹہراتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو کہ جب جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل سے تم کہو گے نہیں اور بادشاہ کے بعد جب تم جاتے ہو تو وزیر سے نہیں کہتے نہیں نہیں اللہ وہ جج کے مقام سے بہت بلند اور برتر ہے اللہ بادشاہ کے مقام سے بہت بلند اور برتر ہے کہ اللہ کے لئے ایسی مثالیں مغلوق کی بیان نہ کیا کرو تعال اللہ وعمہ اشرکون بہت بلند اور برتر ہیں اللہ اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک اور حصہ دار ٹھہراتے ہیں یہ تمہارے چوتے دن کا درس ہوا پانچوے دن کا یہ امن يبدا الخلق کیایا کون ہے وہ ذات يبدا الخلق کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے مخلوق کو ثم يعيده اور پھر وہ دوبارہ لوٹائیں گے انہیں قیامت میں دوبارہ انہیں قیامت میں پیدا کریں گے وميرزقکم من السماء والارض اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں من اوپر سے اوپر سے وہ بارش برساتا ہے اور نیچے زمین سے, زمین سے, زمین سے وہ نباتات جی تم بار بار تم بیان کرو گے اور یہ دلائل یہ پیش کرو گے تو وہ کہے گا کہ بیٹا میرا تو اتنا دماغ نہیں ہے صبر کرو میں تمہارے لیے مولوی صاحب کو بلاتا ہوں تو وہ جائے گا اور وہ مولانا صاحب کو بلائے گا تو جب وہ تمہارے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا تو مولانا کہے گا کہ کیوں بیٹا یہ تم کس راہ پہ چل پڑے ہو تو تم اس سے کہو گے کہ مولانا صاحب میں کسی بھی راہ پر نہیں چل پڑا بلکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور اگر آپ کے پاس اس شرک پر کوئی دلیل ہے تو قل کہہ دیجئے ہاں تو برہان لاؤ اپنی دلیل ان تم صادقین اگر ہو تم سچے دلیل پیش کریں دلیل یا قرآن ہے یا حدیث ہے اتھنٹک حدیث پیش کریں یا قرآن کی آیت پیش کریں یہ تو دلیل نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے اپنی کشف کی کتاب میں لکھا ہے اور فلاں جو ہے وہ جو معجزات اور کرامات والی وہ کتاب ہے نہیں نہیں دلیل پیش کریں قرآن سے دلیل پیش کریں منزل دلیل پیش کریں کہ جو اللہ نے دلیل نازل کی ہو اور اللہ کے پیغمبر کی کوئی دلیل پیش کریں حدیث پیش کریں یہ نہ پیش کریں کہ یہ جی فلاں بزرگ صاحب نے یہ فرمایا ہے اور فلاں مولوی صاحب نے یہ فرمایا ہے ها تو برہانکم ان کنتم صادقین لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے یہ تمہارے دلائل ہوئے اور تم نے اس انداز میں اس تمثیلی انداز میں یہ پڑھانا ہے تاکہ تم ان آیات کو یہ سمجھ سکو ان پانچ دلائل میں اللہ کی قدرت اور اللہ کے تصرف کا بیان تھا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ ایک تو یہ ان دو واقعات کا خلاصہ ہے اور دوسرا یہ کہ الہ کے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ الہ جس طرح اس کے لیے کہ اللہ کی صفت قدرت تو دوسری صفت کہ وہ عالم بکل نشہ یہ بھی ضروری ہے قُلْ کہہ دیجئے پیغمبر لایا عموماً سماوات ولاد نہیں جانتا وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے ولاد اور نیچے زمین میں ہے الغیبا غیب کو پوشیدہ چیزوں کو غیر حاضر کو غیب ما غاب عن الحواس مفردات میں امام راغب اصفہانی وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز کے جو انسان کے حواس خمسہ سے بالاتر ہو جو چیزیں حص اور عقل کی رسائی سے وہ خارج ہوں جن کا علم پیغمبروں کی اطلاع کے بغیر وہی کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جیسے مثلا جنت ہے جہنم ہے اللہ کے بارے میں آخرت کے معاملات یہ تمام غیب ہیں لا یعلم من فی السماوات والارد الغیبہ نہیں جانتا وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے والارد اور نیچے زمین میں الغیبہ غیبہ کو اللہ اللہ سوائے اللہ کے اور اللہ کے لیے یاد رکھیں کوئی چیز غیب نہیں ہے یہ غیب میرے اور آپ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے ورنہ اللہ کے لئے ہر ایک چیز وہ شہادہ اور حاضر ہے اللہ سوائے اللہ کے تم غیب کی بات کرتے ہو جو اپنے قبروں میں وہ پڑے ہوئے ہیں انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب اٹھنا ہے ان قبروں سے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبَحْسُونَ اور وہ یہ تک نہیں جانتے ایان کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے انہیں تو یہ تک پتہ نہیں ہے انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے بلد دارک علمهم فی الاخرہ براصل یہ اس کا جواب ہے کہ یہ لوگ یہ توحید سے کیوں پھیرے ہوئے ہیں یہ الہ کو یوں نہیں مانتے توحید کے ان دلائل سے یہ کیوں انکار کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی وہ اصل وجہ وہ بیان کی جاتی ہے دراصل ان لوگوں کا آخرت کے بارے میں عقیدہ جو ہے وہ برباد ہے یہ لوگ جو توحید کی راہ سے بٹھ کے ہوئے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم یہ برباد ہے بلکہ برباد ہے علم ان کا فی الاخرہ آخرت کے بارے میں دراصل آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ برباد ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں ان کا علم یہ برباد ہو چکا ہے ادار مفسرین مانا کرتے ہیں ہلاک ہو جانا فنا ہونا بعض کہتے ہیں تھک جانا ہم نے ایک آسان مانا بلکہ برباد ہے ان کا علم فی آخرت آخرت کے بارے میں بلہم فی شک کی منہا بعض لوگوں کا عقیدہ تو بالکل آخرت کے بارے میں برباد ہے بعض لوگوں کا آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ بو... تھوڑا بہت بعض دلائل جو ہیں وہ سنے ہیں لیکن پھر بھی آخرت وہ نہیں مانتے تو بعض کے بارے میں بل ہم فیشک منہا بلکہ ہیں یہ شک میں مینہا اس آخرت کے بارے میں اور بعض وہ تو بالکل اندھے ہیں بل ہوں بلکہ یہ ہیں منہا اس آخرت سے آمون اندھے بعض وہ تو بالکل اندھے ہیں اور بعض شک میں ہیں اور بعض جو ہے ان کا علم وہ آخرت کے بارے میں تھک گیا ہے وہ دھندلا ہے تو یہ آخرت کے بارے میں مختلف طرح کے یہ لوگ یہ پائے جاتے ہیں تو اصل میں توحید سے یہ لوگ کیوں پھرے ہوئے ہیں ان کا اگر آخرت کے بارے میں عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی یہ توحید سے انکار نہ کرتے کبھی بھی یہ توحید سے اراض یہ نہ کرتے اور پھر اگلی آیات میں مزید ان کے آخرت کے اس تصور کے بارے میں یہ آیات جو ہے یہ بیان کی جاتی ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم دوبارہ نکالے جائیں گے تو وہ آگے اسی کی مزید وضاحت جو ہے وہ آ رہی ہے یہ امن خلق سماوات ول آیا وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو ول اردو زمین کو اور برساتا ہے وہ تمہارے لیے اوپر سے مان بارش اور ہم اگاتے ہیں اس پانی کے ذریعے باغات تر و تازہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اختیار کہ تم اگاؤ شجر رہا اس کے ایک درخت تک کو بھی الا ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے اللہ کے ساتھ نہیں ہے بل ہم قومل بلکہ ہے یہ قومی عادلون کے جو اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر ٹہراتے ہیں اور توحید سے اعراض کرتے ہیں یہ آیا کون ہے وہ ذات جعل الارضہ کہ جس نے بنائی ہے زمین کو قراراً تہرنے کی جگہ کہ جو رہنے کی جگہ ہو وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنحَارًا اور بنائی ہے خلالہ اس کے درمیان نہریں وَجَعَلَ لَهَا رواسیہ اور بنائی ہے اس کے لئے رواسیہ وہ بھاری پہالا تاکہ وہ تم پر نہ ہلے یہ زمین تم پر نہ ہلے وجعل بین البحرین حاجزہ اور بنائی ہے دو سمندروں کے درمیان حاجزن آل رکاوٹ اعلیہم الا الاایا ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے اللہ کے ساتھ یعنی نہیں ہے بلک سرہم لا علمون بلکہ اکثریت ان کی لائے علمون وہ نہیں جانتے توحید کی حقیقت کو اور شرک کے نقصان کو آیا وہ ذات کے جو قبول کرتا ہے دعا المسترح پریشان حال کی جب وہ پکارتا ہے اسے وَيَكْشِفُ السُّوعَ اور وہ دور کرتا ہے تکلیف کو اس سے وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اس نے بنایا ہے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین زمین میں تو آیا ہے کوئی حجت روا اللہ کے ساتھ نہیں ہے قلیل اما تذکرون بہت کم تم لوگ نصیحت آسل کرتے ہو کہ تکلیف میں اللہ یاد ہوتا ہے اور راحت میں اللہ کو بھول جاتے ہو آیا کون ہے وہ ذات کے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں تاریکیوں میں خشکی کے بلبہر اور سمندر کے اور کون ہے جو بیچتا ہے ہوا کو خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے آیا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ نہیں ہے تال اللہ عمائے بہت بلند اور برتر ہے اللہ اس سے جو یہ مشرکین اللہ کے ساتھ سوار ہی ٹھہراتے ہیں ایا کون ہے وہ ذات یبد الخلقہ کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے مخلوق کو اور یہ سارے مانتے ہیں سموعیدو اور پھر وہ دوبارہ لوٹائیں گے انہیں قیامت میں یہ نہیں مانتے اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں اوپر سے ولا اور نیچے سے اولہم اللہ ایا ہے کوئی حاجت روا اللہ کے ساتھ نہیں ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر لے آو اپنی دلیل اگر ہو تم سچے اپنے دعوے میں کہ یہ شرک جو ہے یہ جائز ہے کل کہہ دیئے پیغمبر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ نہیں جانتا وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور نیچے زمین میں ہے الغیبہ غیب کو پوشیدہ چیزوں کو سوائے اللہ کے سورہ نعام آیت نمبر 69 میں وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا یَعْلَمُهَا إِلَّهُ وہ ایک بڑی عجیب آیت اس کے حوالے سے گزری تھی کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور یہ چابیاں غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کرتی تھی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 177 ہے من زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر بما یکونو فی غد کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر وہ کل کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ خبر دیتے ہیں فقدر <الْفِرِّيَة> تو اس شخص نے اللہ پر الغبا پوشیدہ باتوں کو سوائے اللہ کے <اللَّه> باسون اور وہ تو یہ تک نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے قبروں سے بلید دارک علمهم في الاخره بلکہ برباد ہے علم ان کا آخرت کے بارے میں بلهم فی شک منها بلکہ ہیں یہ لوگ شک میں اس آخرت کے دن سے بلهم منها عمون بلکہ ہیں یہ اس آخرت سے اندھے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین